اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنی ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے یوں ہوتا تو باطل ضرور شک لاتے